کیسا ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے بدلا اس کا جو ان کے ہاتھوں نی آگے بھیجا پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا